على سيده الشري وخاتم الحمد لله رب الكوار والسلام على سيده الشري وخاتم النبي الله الرحمن الرحيم عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث تک ہم نے پڑھ لیا تھا میرے پاس جو حدیث نمبر ہے وہ ایک ہزار فورٹی تھری ہے وہ ہم نے پڑھ لی ہے اور ابھی ہم پڑھنا ہے ایک اور ایک اور ایک ہزار سمجھ رہے ہیں وبه قال حدثنا يزيد بن سنان وفهد قال حدثنا الله بن صالح قال حدثني الليل قال حدثني نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عجل السير ذات ليلة وكان كدس تسرخ على بعض أهله ابنته حبيب فصار حتى هم الشفق أن يغيبا جی یہاں سے گزشتہ کیا حقیقی طور پر فجر اور جمع ایک حقیقی ہے کہ حقیقی طور پر جمع ہو سکتی ہے کے وقت میں پڑھنا یا سر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا مغرب کو عشاء کا وقت میں اشاء کو ماحول کا وقت میں جائز ہے یا کئی سارے حضرات نظی جائے جیسپ نے سن لیا ہے اب انہی حضرات کے دلائل چل رہے ہیں جو اس بات کے جمعرات اچھا فرماتے ہیں ان سے نقل کرنے والے ناپے ہی ہیں اور ناپے کیا آگے حضرت رحم اللہ کے مختلف شاگرد میں کئی طرح شاگردوں سے روایت منقول ہو کر آ رہے ہیں اب کے آسا. یہاں پر جو حضرت کے شاگرد ہیں وہ لئے نمبر ایک ریخے گا حد اللہ حد تو نافی ہی شاگرد ہیں کس کے حضرت عبداللہ ابد کے اور ان کے شاگرد یہاں پر کون ہیں لئی میں کئی طرح کے شاگرد آئیں گے یہ فرماتے عمر نے حج الگ ایک دن سفر میں بھی فرمائی وجہ کیا اپنے گھر والوں کے حوالے سے پریشان کن خبر ملبا اچھی خبر کا نہ ملنا بری خبر کا ملنا ان کو ایک بری خبر ملی تھی اپنے گھر والوں کے حوالے سے وہ کون سے گھر والے دیا یعنی اہلیہ یہ میں تھے اہلیہ اور وہ کسی اور مقاب سے تھی تو ان کو پتہ چلا ان کی صحت کے حوالے سے تو یہ رات کو رض اللہ عمر نے فیصلہ کیا کہ چلنا ہے جس وقت خبر پہنچی شف شفق و حد تک شفق, غائب ہونے لگا یعنی شفق نے ارادہ کی کیا مطلب شفق غائب ہونے لگا تو ہو لگو عبداللہ ابن احمد کے جو شادی تھے انہوں نے آپ کو پکارا نماز کے لیے انکار کیا منع کیا چلتے جی رہے حتیٰ اذا اکثر وہ آلے جب بہت زیادہ ساتھیوں کا استرار بڑھ گیا اخترو آئی استرار زیادہ ہو گیا تو کالا اللہ اللہ کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ان دونوں کو جمع فرمایا کرتے تھے یعنی مغرب اور عشاء الما ہو گئی نہ اور میں بھی حضرافے شاگرد مالک رحمت اللہ یہ کالا حرطت مالک حران سے نقل کر کے آج جناب جب آپ کو جلدی ہوتی ہے جی اچھا یہ دو سنتے ہیں جو کہ نافے ہیں شاید اس میں عبداللہ اب جب سے آگے تعلیم آ رہے ہیں دیکھیے ابو هي قال حدثنا قال قال الحماني قال حدثنا, الحماني حدثنا ابن معين قال الزهري عن سالم عن أبي رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب المغرب واليشاء اذا ذهب يسري المغرب واليشاء فجمع فرمادهت جم سفر ما جلدي ابي هو قال حدثنا ما قال حدثنا الحماني قال حدثنا ابن معين قال عن ابن أبي النجي ہم ڈر اتنی بڑوں سے لحاظ سے جو ڈر ہوتا ہے ہمارا ابھی ہم ان کو نماز کا کہیں پھول لہو کا جیسے اوپر ایک صاحب نے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہو رہے تھے یعنی در رہے تھے کہ ہم ان کو نماز کرنے ان کو بھی تو پتا ہے کہ نماز لی ہے جہاں تک کہ جو عشا کی تاریخی تھی وہ بھی چڑی گئی پرائنا بیا گل اف اور ہم نے سفیدی کو دیکھا پھر پتر پتر یعنی رکے المغرے گا آپ نے دو رکھتے ہیں پڑی مغرب کی اللہ عشا یہاں سے پریشان نہ ہو جانا دو لگتے عشا کی حالت سفر کی مسافر ہے ٹھیک ہے میں نے ایسی آپ کو جی. آگے دیکھیں عبد اللہ کی ہے قال حدثنا محمد آپ نے جمع فرمایا جمع فرمایا نتی مدینہ آپ نے کیا بغیر کسی وجہ سے بالکل آپ بین اپنا بھی چاہیے ہے جی کہتے قال حدثنا علي بن قال حدثنا ثلثي عبد الرحمن قال حدثنا نعيم نعيم بن محمد قال حدثنا عبد عن مالك عن ابن عن زهير بن عبد الله رضي الله الله الله عليه وسلم له الشمس مکہ, مکہ مقصد مکرمہ کے اندر سورج غروب ہوا جاند اللہ کے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ جمع نہ مقام کا نام ہے جگہ کا نام ہے سر آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا مقام اس طرف پر مقام ساریخ. یعنی اصلا جمع فرمایا کس کو نماز کی روایت جمع فرما دیتے مغرب اور عشا کو سفر میں یہ کون فرما رہے ہیں انس بن مالک روایت کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ جمع فرما دیتے مغرب اور عیشا کو سفر میں بغیر کسی رہے یہاں تک یہ ہے ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کئی نسل حقیقی جمع بالکل جائز ہے اور درست ہے آسار سے بھی ثابت ہوا روایات سے بھی ثابت ہوا اب یہاں تک احادیث کے بعد مختلف مختلف صحابہ کرام سے اب تحاوی فرماتے ہیں ایک ہے کہ زہر اور اثر کا وقت ایک ہے زہر اور اثر کا وقت کیا ہے ایک ہے اسی طریقے سے مغرب اور عشاء ان دو نمازوں کا وقت نہیں ایک ہے ایک نزدیک نہیں جس میں آپ کو بتایا تھا بن نبی ہیں اور مام شاف اللہ علیہ امام مالک ہیں مام احمد بن حمبل ہیں راہ محمد اللہ ٹھیک ہے تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ظہر اور آثر کا وقت کیا ہے ایک ہے اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کا وقت ایک ہے کا مطلب ہے کہ ظہر کی نماز کو اثر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کے ساتھ اور اثر کو پہلے بھی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع تقدیم اور جمع تاخیر تقریم اور جمعہ تاخیر جمع جمع اسی طریقے سے مغرب کو موخر کر کے عشاء کے ساتھ عشا کو مقدم کر کے مغرب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں انداز کے نزدیک ظہر کی نماز اس وقت تک قضا نہیں ہوتی جب تک کہ اثر کا وقت نہ نکل جائے کہتے ہیں زور کا وقت کب تک چلے گا اثر کے آخری وقت تک کیونکہ کو جمع کرنا چاہیے اسی طریقے سے مغرب اور عشا کہ مغرب کی نماز اس وقت تک قبضہ نہیں ہوگی جب تک عشاء کا وقت باقی ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ حضرات ہی کہتے ہیں کہ زور اور اثر کا وقت ایک ہے ایسے ہی مغرب اور عشاء کا وقت ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو جمع فرمایا ہے کوئی نماز اس وقت تک خود نہیں ہوگی جب تک کہ دوسری کا وقت نہیں نکل جائے گا اور ان حضرات کے کی نتی کیا ہے ان نمازوں کو مفت جمع کرنا جائز اور درست ہے جبکہ آگے فرمایا مخالفت کی ہے دوسرے حضرات نے وہ کون حضرات ہیں آحنا. سفیہ نشوری رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام مالک ایک روایت کا آخرون. ہیں ہیں. کے مطابق حسن ٹھیک ہے اور سفیہ نشوری ہے سارے امام مالک ایک روایت کے مطابق ٹھیک ہے پر سے. یہ ہم آپ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کا الگ الگ وقت ہے قرآن مزید ہے ان کا کتاب تھا ہر نماز کے ایک الگ مستقل وقت ہے ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز ادا نہیں ہوتی ہاں سزا ہو سکتی ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز ادا نہیں ہوتی ہر نماز کا الگ الگ وقت ہے باقی رہی بات یہ یہ جو روایات گزری ہیں ان کی ایک تعویل اور ایک احتمال تو یہ ہے جیسے آپ حضرات نے تعبیر اور احتمال ذکر کیا ہے یعنی شواف مارکیہ خرافیہ نے اس کا ایک احتمال تو یہ ہے یعنی دونوں نمازوں کو جمع فرمایا ہے ایک ہی وقت میں, کے وقت میں،, کا وقت میں، یا کے وقت میں یا سر کے وقت میں یا جمعرت کے وقت میں یا اشار کا وقت میں جس طرح وہ احتمال ہے اسی طریقے سے یہ بھی احتمال ہے کہ پہلی نماز کو موخر کر کے پڑھا اور بعد بادری نماز کو مقدم کر کے وقت کے پہلے حصے میں پڑھا ٹھیک ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں ان احادیث کی روشنی میں بھی اور ان احادیث کا محمل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو اثر اور مذر... جو سفر کے دوران اگر زہر اور اثر کو جمع فرمایا تو زہر کو آخری وقت میں پڑھا سفر جاری رکھا اور اصل کو پہلے وقت میں پڑھ کر سفر کو مزید جاری رکھا तरीके اسی طریقے سے مغرب کے وقت اگر سفر جاری رکھو سفر کو جاری رکھا یہاں تک کہ مغرب کے آخری وقت میں پڑاؤ ڈالا مغرب کو پڑھا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد عشا کا وقت داخل ہو گیا اور عشا کو عشا کے وقت میں پڑھ کر دوبارہ سفر جاری رکھا یہ مطلب ہے جمع کرنے کا ہمارا نزدیک آپ کے اندر بھی جمع جمع کی اور یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ نے ایک کے وقت میں دونوں کو جمع فرمایا ہے لاحق سے خدا ہوا ہتحق ہو جائے وقت فراہم ہوا ایسے ہی کہتے بکرے وشال کا مطابق بکرے وشال کا وقت بھی ایک ہی ہے وقت ہوا وقف ان دونوں کا وقت ایسا وقت ہے کہ لائقوں سے ان دونوں میں سے ایک کھوس نہیں ہوتی حتاہ جا وقت فراہمی ہوا جہاں تک ان دونوں نمازوں میں سے دوسری کا وقت نہ نکل جائے تو دوسری نماز کا وقت بھی جب تک نکلے گا تو پہلے والی پھوس نہیں وکالفت کی ہے تمام نمازوں میں سے نماز کا وقت الگ الگ ہے کہتے ہیں کہ جمع کرنے کے حوالے سے فقد روی آنکھ نہ کر تم تو آپ سے جو روایت کی گئی ہے ایک تو جیسے تم نے ذکر کیا بڑے چکی داری کا سلیم نہ اللہ جمعی وقت جو روایتیں تم نے ذکر کی اس سے کہ نہیں یہ ثابت نہیں ہوتی کہ آپ نے ان دونوں نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع فرمایا ہو نہ جمو جموا کما کا نہ کما بکر ذکرتم اب اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ تم نے جس طرح ذکر کیا کہ دونوں نمازوں کے ایک ہی وقت میں جمع فرمایا ہو ملو دوسرا یہ بھی تو استعمال ہو سکتا ہے پونا صلاح اللہ واقعہ تینا کی وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا ہونا جاگر دن جیسا کہ پیچھے نے ضرور کی وہاں پر ان کے شاگرد نے پوچھا تھا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ نے پہلی نماز کو مخر کر کے اور بادری کو مقدم کر کے پڑھا ہو تو انہیں فرمایا تھا کہ ہاں میرا بھی یہ خیال ہے تو کا جواب ہوگا سے ان شاء اللہ آپ کے سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ اللہ <سلام> تعالیٰ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے لمبی زندگی ادا کرنا دنیا اور آخرت کی تمام تمام تر خاص دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم <سلام> <سلام>